حدیبیہ کی آخری تفصیلات بیان ہوئی تھی اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سن چھ ہجری ہے ہجرت چھٹا سال ہجرت کے اور اس کے جو اثرات تھے اصول حدیبیہ کے ان میں سب سے نمایاں بات یہ تھی کہ مسلمانوں کے لیے ایک امن کا معاہدہ ہو جانے کی وجہ سے قریش سے دعوت کا رستہ کھل گیا تھا اور ہر سطح کے اوپر دعوت کا عمل جو ہے وہ چلنا شروع ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعوتیں دعوتی خطوط روانہ فرمائے بادشاہوں اس زمانے کے جتنے بادشاہ تھے جیسے روم کے بادشاہ جس کو نام تو اس کا نکوکس تھا اس کو کہا جاتا تھا قیسر, قیسر اس کا لقب تھا مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا لفظ یاد ہے کہ مسلمانوں میں یہ نام کہاں سے آیا ہے کہ بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کا نام کیسر رکھا جاتا ہے تو اس غیر مسلم بادشاہ کا نام ہے تو یہ نام پتہ نہیں مسلمانوں نے کب سے رکھنا شروع کیا ہے اس کے بعد کیسر تو چھوڑے کیسر نے تو پھر آپ کے نام مبارک کے ساتھ بڑے احترام کا معاملہ کیا تھا کہ نام مبارک کی جو بدترین گستاخی کی تھی وہ فارس کے بادشاہ کس طرح نے کی تھی اس کا نام پرویز تھا یہ پرویز نام بھی مسلمانوں میں رکھا جاتا ہے کہ وہ وہ شخص تھا پرویز اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک چاک کیا تھا اور اس کے اس عمل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزۃ اللہ ملک تعالیٰ جیسے اس نے میرا خط پھاڑا اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو ایسے پڑے ٹکڑے کر دیں اور ویسے ہوا تو کسرا کے نام بھی خط آپ نے بھیجا اور آپ نے خط جو ہے وہ مصر کے بادشاہ کے نام بھی بھیجا اور غسان کے بادشاہ کے نام بھی یمن بھی بحرین کے بادشاہ کے نام بھی نجاشی حفظ کے جو تھے ان کے نام بھی مختلف صحابہ کو رضوان اجمعی آپ نے یہ ذمہ داری دی کہ یہ خط کسی کو ایک طرف کسی کو دوسری طرف بھیجا اس کے ذریعے سے تو یہ چھ ہجری کا اختتام ہے یا بعض سے نگاروں کے نزدیک یا ہجری کا آغاز ہے جب یہ خطوط بھیجے گئے جو خط خطوکس جو تھا یہ مصر کا بادشاہ تھا میں نے شاید کیسر کا نام بتایا کیسر کا نام جو تھا وہ ہرقل تھا ہرتم تو آپ نے جو نام مبارک کیسر کے نام بھیجا اس کو لے کر گئے مشہور صحابی حضرت رضی اللہ عنہ وہ لے کر گئے اور اس وقت ایسا ہوا تھا کہ اور آپ کو شاید پتا ہوگا اس بات کا کہ روم اور فارس کے درمیان یہ دنیا کی دو اس زمانے کی بڑی سپر پاور سبھی جاتی تھیں تو ان کے درمیان دنگ رہتی تھی اسی زمانے میں ان رومیوں نے ہرقل جن کے بادشاہ کا نام تھا قیصرِ دیسلطب تھا اس کو کہا جاتا تھا یعنی ہر بادشاہ قیصر کے لقب کے ساتھ جو ہے وہ ہوتا تھا جیسے کہ فارس کا ہر بادشاہ جو ہے وہ کسرا لقب کے ساتھ اور حبشہ کا ہر بادشاہ جو تھا وہ نجاشی کے لقب کے ساتھ نشین ہوتا تھا اپنے نام الگ ہوتے تھے اس کے نام تو ان کو فارس پر فتح ملی تھی اسی زمانے میں رومیوں کو اور رومیوں کی فتح پر مسلمان خوش ہوا کرتے تھے اس لیے کہ رومی جو تھے یہ اہل کتاب تھے عیسائی تھے اور جو فارس کے لوگ تھے یہ لوگ جو تھے آتش پرست تھے اور مجوز تھے تو اس لیے جب یہ فتح اس کو ملی تو اس لیے منت مانی نظر مانی نے اور وہ یہ تھی کہ میں سے شام کے ایک شہر ہے آج بھی اسی نام سے پیدل بیت المقدس تک آؤں گا اور یہ نظر ہوگی اس فتح کی خوشی کے اندر کہ ان کے وطہ ملی تو یہاں اس کے جب وہ, جب وہ بیت المقدس آیا تو حضرت دہیا کلوی وہ خط لیتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا نامہ تھا آپ کو خط تھا کیسر کے نام تھا دہیا کلبی دربار میں آئے تو انہوں نے کیسر سے کہا کہ بخشہ اے قیسر روم مجھے اچن اچھا کے دربار کی عجیب شار و شوقت ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کی تربیت ایسی ہی تھی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نبوت کے وہ جلے دیکھے تھے کہ وہ ان بادشاہوں کے دنیاوی جاہ و جلال سے بالکل متاثر نہیں ہوتے تھے اور ان کے قلب کے اوپر اسے بالکل کو کوئی اثر نہیں ہوتا تھا تو جب آئے انہوں نے کہا کہ سے کہا کہ میں اس ذات کا خط لے کر آیا ہوں اور اپنے سفیر بنا کر مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے جو آپ سے کہیں بہتر ہے یعنی بادشاہ تو چونکہ اپنی عظمت کے خط میں مبتلا ہوتے ہیں تو کہا کہ وہ آپ سے کہیں بہتر ہے اور جس ذات بابرکات نے پھر اس کو نبی بنا کر بھیجا ہے یعنی اللہ جل شاہوں نے وہ تو سب سے اعلی عرفا ہے تو میں آپ کے پاس خط لے کر آیا ہوں میں آپ کے پاس جو کچھ لے کر آیا ہوں گے اس کو آپ تازوں سے سنیں گے اور اخلاص سے اس کا جواب دیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ توازوں اور اخلاص کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو آپ کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا اور آپ کا جواب آ اور منصفانہ نہیں ہوگا اس دعوت کے جواب تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ بتائیں کیا پیغام ہے تو اس نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے حضرت قلبی نے سے پوچھا؟ آپ کو پتا ہے کہ کرتے کرتے تھے کہتا ہاں، میں پتا عیسیٰ علیہ نماز پڑھا کرتے تھے؟ تو کہا کہ میں آپ کو اس ذات کی طرف بلاتا ہوں جس ذات کے آگے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے اور سجدہ کرتے تھے اور جھکتے تھے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی اصل میں یہ لوگ مشہور ہے کہ عیسائیوں نے نبیوں کی ذات کو ایسے بڑھایا ایسے طریقے کے ساتھ کہ خدا ان سے فراموش ہوگی اللہ تعالیٰ کے بھی جو حقوق تھے عبادت کے جھکنے کے وہ سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیے اس لیے اب دیکھیں کہ دحیہ ان کو اللہ کا تعارف اس طریقے سے کرا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے کرا رہے ہیں کہ جس طرح عیسا علیہ السلام جس کے سامنے جھکتے تھے جس ذات کے آگے سجدہ کرتے تھے میں اس ذات کا پیغام لے کر آپ کے سامنے آئے ہوں اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا کہا کہ وہی سلسلہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے سے پہلے چلا رہا ہے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ آخری نبی محمد مطفا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لائے ہیں مبوس ہوئے ہیں ان کا خط ہے جو میں ان کی طرف سے بھیجا گیا آپ کو جو میں لے کر آیا تو دہیا نے خط بڑھایا تو کیسر نے خط دیا اور اس کے بعد نے آنکھوں سے لگایا ان کو بوسا دیا خط مبارک کو, اس کو اپنے سر پہ رکھا عزت اور احترام کے ساتھ اور پھر کہا کہ میں اس کا جواب آہیا کلوی سے رہا دہیہ چلے گا کیسر بڑا ہوشیار بادشاہ تھا اسلام قسمت میں نہیں تھا اس کی لیکن آدمی بڑا ہوشیار تھا اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ جس جگہ سے آئے ہیں یہ لوگ یعنی یہ خط جہاں سے آیا ہے اور جہاں سے یہ دہیا قلبی آئے آئے اس علاقے کے کچھ لوگ یہاں اگر ہماری امدادی میں ہمارے ملک میں موجود ہوں تو ان کو لے اور میں ان سے کچھ سوال جواب کرنا چاہتا درباریوں نے پتہ کیا تو قریش مکہ کا ایک وفد شام آیا ہوا تھا یہ شام کا علاقہ تھا اور عجیب اتفاق ہے کہ وہ وفد ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی قیادت میں آیا ہوا تھا جو تک مسلمان نہیں تھے بلکہ ابھی اسلام کے بہترین دشمن تھے تو یہ لوگ گئے ان کو جا کر کہا کہ آپ کو بلا رہے ہیں تو ابو سفیان اور ان کے ساتھ جو کچھ اور قریشی آئے ہوئے تھے وہ آ دربار میں کیسر کے کی. کیسر نے کہا تم میں سے بڑا کون ہے انہوں نے کہا جی ابو سفیان ہمارے بڑے ہیں ان ٹھیک ہے ان کو آگے لے آئے باقی لوگوں سے کہا کہ پیچھے بیٹھے ہیں اور کہا کہ میں ان سے کوئی سوال و جواب کروں گا اگر یہ کوئی جھوٹ بولے آپ کے وفد کے سربراہ باقیوں سے کہا تو آپ اس کی تکذیب کر دینا بتا دینا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ جو آٹھ دس سوالات ہیں جو قیصر نے ابو سفیان سے کیے ہیں حضیر اللہ عنہ سے اس کی ہوشیاری عقل مندی سمجھداری کا بہت بڑا ثبوت ہے وہ اندازہ لگانا چاہ رہا تھا دیکھیے اس نے کریم صلی اللہ علیہ کو دیکھا نہیں تھا ان کا اس کے پاس آیا تھا اب وہ یہ اندازہ لگانا چاہ رہا تھا کہ یہ واقعی نبی برہم ہے یا نہیں تو اس نے ابو سفیان سے کچھ اس کا مکالمہ ہوا اور وہ مکالمہ سیرت اور حدیث کتابوں کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ موجود ابو سفیان سے اس نے پہلا سوال کیا قیسر نے کہ بتاؤ کہ تیری تم میں مبوس ہوئی تمہاری قوم میں سے کہ انہوں نے جن صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کا نصب کیسا ہے خاندان کیسا ہے تو ابو سفیان نے کہا کہ بہت اونچے نصب کی ہیں اور ہم میں ان سے زیادہ اونچہ نصب کسی کا نہیں یعنی تو قریش کے پھر میں سے بنو ہاشم کے ابو سفیان تو, تو قریش کے پھر بنو ہاشم شاخ سمجھی جاتی تھی خانہ کی طبلیت سب کسی کا نہیں ہے تو طرح سوال یہ تھا پھر کیسر نے پوچھا کہ کیا ان کی آبا اجداد ہے کوئی بادشاہ گزرا تھا؟ کوئی ایسا بندہ جو ان خاندان میں تم نہیں بادشاہ کوئی نہیں گزرا اوپر اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ ان کے پیروکار ہیں جو لوگ پر ایمان لائے یہ غریب ہیں یا مالدار ہیں معاشرے کے مالدار لوگ ایمان لے کر آئے ہیں کہ معاشرے کے غریب لوگ ایمان لے کر آئے ابو سفیان نے کہا کہ غریب وبا ایمان لے کر آئے یہ وہی دور تھا ابھی ابھی سا ابھی فتح نہیں ہوا تو اس نے پھر پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ان کے پیروکار یہ ہر وقت گزرنے کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں یا کم ہوتے جا رہے ہیں روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں پھر اس نے پوچھا کیسر نے کہ یہ بتاؤ کہ کیا کوئی بندہ جو ان پر ایمان لے آئے لے آیا ہو کیا کوئی ایسا ایسے لوگ بھی ہیں جو ان پر ایمان لانے کے بعد پھر دوبارہ واپس اپنے سابقہ دین کی طرف آ رہے ہو تم لوگ کا جو دین ہے اس کی طرف آ رہے ہو اب اسفیام نے کہا نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا جو ایک دفعہ ان کی طرف گیا وہ پھر نکاؤ وہ واپس نہیں آیا کبھی تو اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا کبھی انہوں نے اپنے عہد کی خلاف ورزی کی تو یاد رکھیں کہ سورہ حدیبی بھی چند مہینے پہلے ہوا تو ابو سفیان نے کہا کہ آج تک انہوں نے کسی عہد کی خلاف ورزی نہیں کی ابھی ہمارا ان کے ساتھ ایک تازہ تازہ معاہدہ ہوا ہے اور اب اس کا ہمیں پتہ نہیں کہ آگے چل کر وہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں آج تک ویسے انہوں نے کوئی عہد کی خلاف ورزی نہیں کی اب وہ سفیا پھر قیصر نے پوچھا کہ کیا تمہاری ان سے کبھی لڑائی ہوئی ہے جنگیں ہوئی ہیں تمہاری آپس میں اس نے کہا ہاں جنگیں ہوئی ہیں کیونکہ بدر ہو چکا تھا عہد ہو چکا تھا خندق ہو چکا تھا کہا ہاں جنگیں تو ہوئی ہیں تو اس نے کہا کیا نتیجہ نکلا اس کا تو سفیا نے کہا کہ کبھی وہ جیتے ہیں کبھی ہم جیتے ہیں تو اب کیسر نے پوچھا دیکھئے پیغام پہلے وہ کیا کچھ اور پوچھتا رہا اب اس نے پوچھا اب بتاؤ کہ وہ کہتے کیا یعنی وہ پہلے کال کا اندازہ لگانے سے پہلے شخصیت اندازہ لگانا چاہ رہا تھا کہ جس, جس, کے, جس کی بات کی جائے گی پہلے بتائیں وہ بندہ کیسا ہے یہ اصل اس کی ہوشیاری تھی اس سے پہلے نہیں پوچھا کہ وہ کہتے کیا کہ جو وہ کہتے ہیں مجھے پسند ہے یا نہیں ہے اس نے پہلے ان کے جو قول سے پہلے اس کے پیچھے شخصیت کا عمل ہوتا ہے اس سے پہلے شخصیت کا جو وزن ہوتا ہے کہ وہ بات کہنے والا کس کہ حد تک سچا ہو سکتا ہے اس, اس نے یہ سوالات کیا تو اس نے کہا کہ وہ کہتے ہیں ایک کہ اللہ کی عبادت کرو کسی کے ساتھ اس کو شریک نہ کرو اور شرک کے وہ سارے مراسب عبادت کے وہ سارے طریقے جو تمہارے ابا اجداد نے رائج کیے تھے ان سب کو اخلاق چھوڑ دو نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں سلحوی کا حکم دیتے ہیں تکات کا حکم دیتے ہیں الگ رستے میں خرچ کرنے کا کہتے ہیں یہ ان کا کام قیسر نے یہ آخری سوال تھا جو قیسر نے پیدا آن سلو اب قیسر نے اپنے ترجمان سے یہ ساری افتو ترجمان کے ذریعے ہو رہی تھی قیسر نے اپنے ترجمان سے کہا کہ اب ان کو بتاؤ جن صاحب یعنی ابو صفیان کو کہ میں نے تم سے سب سے پہلے سوال نسب کے بارے میں کیا اور وہ اس لئے کیا کہ اللہ جلد شان اپنے نبیوں کو اونچے نصب کے اندر بھیج لی تو میں اندازہ لگانا چاہ رہا تھا کہ نصب ایسا ہے اور خاندان نبیوں خاندان ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ تم نے ذکر کیا پھر میں نے تم سے پوچھا کہ کیا ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے تم نے کہا نہیں گزرا یہ میں نے اس لیے پوچھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے خاندان میں اوپر بادشاہت گزری ہو اور اب زوال آ گیا ہو خاندان کو تو ان کو اپنے خاندان کی عظمت رفتہ کو حاصل کرنے کا شوق لاؤ بادشاہت کے امکانات نہ ہو تو نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ وہ بھی بادشاہت کے آس پاس کی چیز سمجھی جاتی ہے تو تم نے کہا, میں نے کہا کہ اگر کوئی بادشاہ گزرا ہے خاندان میں تو اس بات کا امکان ہو سکتا تھا لیکن تم نے کہا کہ بادشاہ کوئی نہیں گزرا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ امکان بھی نہیں ہے پھر میں نے تم سے پوچھا کہ کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہے تم نے کہا کہ نہیں اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا سے میں نے اندازہ لگایا کہ جو بندہ مخلوق سے جھوٹنا بولتا ہو وہ خالتεί جھوٹ کیسے بان سکتا ہے کہ ارسے مجھے نبی بنا کر بھیجائے جو انسانوں سے جھوٹنا بولا ہو تو اللہ تعالی کے اوپر یہным پڑا جھوٹ کیسے بان سکتا ہے کہ اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجائے اللہ نے اس کو نبی بنا کر نہ بھیجا ہو یہ عائیسے ہو سکتا ہے پھر کہا کہ میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے پیروکار غریب ہیں یا مادار ہیں تو تم نے کہا کہ غریب ہیں تو نبیوں کی سنت یہی رہی ہے کہ ہمیشہ ان کو ان کے اوپر پہلے غریب لوگ ایمان لے کر آتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ دوسرے لوگوں کے طرف بھی ان کے اجالے ابتدا کمزوروں اور ضعیفوں سے بھی اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اگر اگر طاقتور لوگ مالدار لوگ منصب والے لوگ پہلے ہی مان لے آئے تو لوگ سمجھیں گے شاید اس دین کی دعوت کے اندر ان طاقتور لوگوں کی طاقت کا حصہ ہے تو اللہ تعالیٰ کمزوروں اور ضعیفوں کے اندر اس کو پہلے لے کر آتے ہیں اور ہر ایک کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دین اپنی فری طاقت کے ذریعے سے پھیل رہا ہے افراد کی طاقت کے ذریعے سے نہیں پھیل رہا افراد بیچارے چارے تو سارے کمزور اور ضعیف ہیں مالدار لوگ تو مقابلے پر اترے بے ہوتے ہیں اور مکہ کی سوسائٹی میں آپ نے دیکھا بلال ایمان لے کر آئے ہیں سہیل ایمان لے کر آئے ہیں اور عبداللہ مسعود ایمان لے کر آئے ہیں کمزور لوگ سارے کے سارے اور جو طاقتور لوگ ہیں معاشرے کے وہ تو ابو جہل ہیں اس وقت عمر ابن خطاب شروع میں نہیں آئے تھے اسے بات خالد ابا دیگر لوگ تھے بڑے بڑے طاقتور ہیں، ہیں، سارے سارے کے کے ایمان نہیں لے کر تھا اس کے بعد تو اس نے کہا کہ یہ طریقہ بھی نبیوں کا ہے پھر میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے پیروکار گھڑ رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں تو تم نے کہا کہ بڑھ رہے ہیں تو نبیوں کی دعوت ایسے ہی بتدریج بڑھتی پھر میں نے تم سے پوچھا کہ کوئی ان میں سے کبھی مرتب ہوا ہے واپس گیا ہے اپنے پرانے دین کی طرف تو تم نے کہا کہ کوئی نہیں گیا آج تک اسے میں نے اندازہ لگایا کہ ان کا پیغام اتنا حق پر مبنی ہے کہ جس نے اس حق کی چاشنی کو ایک دفعہ چکھ لیا ہے وہ واپس دوبارہ تمہارے دین کی طرف نہیں گیا اور کس وجہ اس پر نہیں گیا پھر میں نے تم سے پوچھا کہ انہوں نے کبھی بدحدی کی ہے تو تم نے کہا کہ نہیں انہوں نے کبھی بدحدی نہیں کی تو نبیوں کی یہی شان ہوتی ہے وہ بدحد نہیں ہوتے وہ کبھی وعدے کے خلاف نہیں کرتے پھر میں نے تم سے لڑائیوں کا پوچھا کہ تمہارے درمیان لڑائی ہوئی ہے تو تم نے کہا کہ ہاں ہوئی ہے اور اس کا نتیجہ کبھی وہ جیتتے ہیں کبھی, وہ, کبھی ہم جیتتے رہے تو کہا کہ یہ اللہ کا معاملہ نبیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے نبیوں جت... ان کے ساتھیوں کو جدوا کر ان کے حوصلے بلند کرتے ہیں اور کبھی کبھی ان کے ساتھ دوسرا معاملہ پیش آتا ہے یعنی ان کو فتح نہیں ہوتی وہ اس لیے نہیں ہوتی تاکہ ان کے لشکر میں کھڑے اور کھوٹے کی تمیز ہو جائے جو کھڑے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ رہ جائیں اور جو کھوٹے لوگ شکست سے خوفدہ ہو کر یا بددل ہو کر وہ بھاگ جائیں یہ اللہ کا مہارا نبیوں کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے لیکن یاد رکھنا کہ اس کبھی شکست اور کبھی فتح کے باوجود انجام کا آخر کا بن آخر نبیوں کو فتح ہوتی ہے یہ قیسر نے کہا ابو سفیانس کبھی آخر فائنل راؤنڈ نبیوں کا ہوتا ہے اس کے در پھر کہا کہ آخری بات کے میں تم سے پوچھا کہ ان کا پیغام کیا ہے تو تم نے جو مجھے باتیں بتائیں کہ وہ ایک اللہ کی پوجا کا کہتے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کا کہتے ہیں اور نماز کا حکم دیتے ہیں سلا رحمی کا کہتے ہیں پاک دامنی کا کہتے ہیں تو یہ تو اہم وہ چیزیں ہیں اگر یہ باتیں صحیح ہیں جو تم کہہ رہے ہو کہ ان کا پیغام یہی ہے تو پھر بلا شک و شبہ وہ اللہ کے نبی اور یہ وہ شخص وہ یعنی حضور صلاح کے بارے میں کہا کیا کہ وہ ان قریب یعنی تمہارا ملک تمہارا ملک ہے وہ ان قریب اس جگہ کے بھی مالک ہوں گے جس جگہ پر میں اپنے دونوں پاؤں رکھ کر بیٹھا ہوں یہ نے کہا. وہ یہاں کے بھی مالک ہوں گے اور مجھے ان سے ملنے کی بڑی تمنا ہے نے کا اگر میں ان کی خدمت میں پہنچ گیا تو ان کے پاؤں دھو کر پیوں گا انہیں پاؤں دھو کر اس کا پاؤں لایا کروں گا یہ کہہ کر اس نے خط جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اس کو برے مجموعے کو پڑھ کے سنایا تو جب خط پڑھا تو لوگوں میں شور آوازیں تو اس نے کہا کہ ان سب لوگوں کو بھی باہر نکالو کیسا نکال اور اس خیان کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ مجھے اس دن بہت تعجب ہوا کہ جب کیسر کی گفتگو میں نے سنی اور جب اس نے یہ کہا کہ میرا ملک بھی ان وہ فتح کریں گے میرے قدموں کے جو زمین ہے یہاں تک وہ آئیں گے تو میں نے دل میں سوچا کہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کیسا بھی ڈرتا ہے کیسا بھی کہ مجھے اس دن الزب و صفیہ نزیر اللہ نے فرماتا حالانکہ مسلمان ہی ہوئے تھے فتح مکہ فرماتے کہ مجھے اس دن یقین ہو گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ رہے گا یہ اب پھیل کر رہے گا اسے کو کوئی روک نہیں سکتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے خود مجھے اسلام کی توفیق تتا فرما دی. اچھا پھر یہ ہوا اس کے بعد کیا ہوا کہ کیسر نے اپنے لوگ کو جمع کیا جو اس درباری تھے اور جو اس کے خاص خاص لوگ تھے دہریا کلبی کو پھر بلایا اس نے اس دربار کے اندر اور کہا کہ ان لوگوں سے کہا کہ یہ خط آئے اور اس نے کہ دروازے بند کر دو پیسہ لگا تو دروازے بند کر دیے گئے اس اپنے درباریوں سے جس میں حکومت کے لوگ بھی تھے اور بڑ پادری بھی تھی ان بخط پڑھ کے سنایا اور کہا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہے تو کیوں نہ ہم سب ان پر ہی مان لے آئے اور اس سے ہماری دنیا بھی بچ جائے گی سنعت بھی بچ جائے گی ریاست بھی بچ جائے گی اور آخرت بھی بچ جائے گی اب جیسے ہی کیسر نے یہ کہا تو شور برپا کر دیا درباریوں نے اور پادریوں نے اور باہر کی طرف بھاگے کہ جا کر پوری سلطنت کے اندر یہ آواز لگائیں گے کیسر جو ہے وہ بے دین ہو گیا اور کیسر نے جو ہے دین چھوڑ دیا ہے لوگ چڑھ دوڑیں گے شاہی محل پر اور کیسر کی تکہ بوٹی کر دیں گے تو کیسے ہوشیار تھا اس نے پہلے سے دروازے بند کرائے ہوئے تھے باہر نہیں نکل سکے اس نے کہا واپس آ جاؤ سارے میں تم لوگوں کو امتحان دے رہا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ تم اپنے دین پر کتنے پکے ہو تو مجھے اطمینان ہو گئے کہ تم لوگ اپنے دین پر پکے ہو یہ بات میں نے ویسی کی تھی تو لوگ دوبارہ مطمئن ہو گئے ٹھیک ایسی بات ہو پھر نے کو بلایا اور ان سے کہا کہ خدا کی قسم میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ نبی ہے مرسل ان کو اللہ نے بھیجا نبی بنا کر لیکن اگر میں نے ایمان لایا ان کے اوپر تنہا اور میرے یہ دراری اور یہ پادری ایمان نہ لائے تو یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے یہ مجھے قتل کر کے کسی اور شخص کو تخت پر بٹھا دیں گے اس لیے اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو اس ہماری پوری سلطنت کا جو روم کا جو اسقف اعظم ہے جس کو آج یہ لوگ پوپ کہیں اس کو اسقف اعظم عرب کتاب و عربی کی کتابوں میں کہا جاتا ہے تو کہا کہ جس کا نام دغاتر تھا تو کہا کہ تم اس کے پاس جاؤ جو سب سے بڑا پوپ ہے ہماری اس ریاست کا اگر وہ ایمان لے آیا اور اس کو یہ بات سمجھ میں گئی تو اس کے بعد پھر میرے لیے ایمان لانا آسان ہو جائے گا پہلے مرلے پر وہ لے آئے تو سارے پادریوں کو سارے مذہبی طبقے کو وہ سنبھال لے تو دہیہ کل بھی کہتے ہیں کہ میں گیا اور ان کے پاس اسی وہ جو استفے اعظم میں اس کے پاس گیا اور میں نے جا کر ان کو ساری بات بتائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بھی کرایا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا میں نے جا کر اس کو دیا اور کہتے ہیں یہ وہ جو اسقف اعظم تھا جو پوپ تھا اس نے سیاہ لباس پہناوا تھا سر سے لے کر پاؤں تک تو میری بات سننے کے بعد اس نے کہا کہ خدا کی قسم یہ وہی نبی مرسل ہیں جن کا میں انتظار کر رہے ہیں اور یہ ہماری کتابوں میں ان کی جو صفات لکھی اور ہمارے پاس ان کی علامات لکھی یہ ساری وہ ہیں جو تم نے بیان کی یہ کہا اور وہ اپنے حجرے کے اندر چلا وہ جو اسف اعظم تھا اور ہجرے میں جانے کے بعد اپنے سیاہ کپڑے اتارے اور سفید کپڑے پہنے اور اس کے بعد اپنا سا لے کر واپس آیا کلیسا کے اندر اور اس کے بعد اس نے آ کر خطاب کیا سارے جونیئر پادری جو تھے اس کے, اس کے سارے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے مشتبہ کہ احمد مشتبہ احمد احمد کہ انجیل وغیرہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے اسمہ احمد کے پاس سے میل کے احمد کے پاس سے یعنی انجیل میں جن کا نام ہے کہ وہ آئیں گے اللہ کے آخری نبی بن کے ان کے پاس سے میرے پاس خط آیا ہے اس نے ہم کو اللہ کی طرف بلایا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور احمد اس کے پیغمبر اس کے رسول. جیسے ہی اس نے یہ کہا تو سارے لوگ جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ اس پر پل پڑے اور اس کو مار مار کر اس کو وہیں پر شہید کر دیا شہید ہی ہو گیا جب اسلام نہیں آیا تھا ایک منٹ پہلے تو اسلام نے آیا تھا تو جب وہ شہید ہو گیا تو دہلی وہاں سے اٹھے اور کیسر کے پاس آئے اور کیسر کو آ بتایا کہ اسکم کے ساتھ تو یہ ہو تو کیسر کہنے لگا کہ اگر میں ایمان لے آتا تو میرے ساتھ بھی یہی ہوتا تو اس کے بعد اس نے کہا کہ تو انہوں نے کہا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا السلام کہنا اور اس کے بعد اس نے ایک سونے کے بکس کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط رکھا اور اس کو محفوظ کیا اور آ کر آ یعنی ایمان لانے سے اسلام لانے سے اسے معذرت کر دی کیسر واپس آئے یہ دہیا کل واپس آئے اور انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات سنائی اس سے خط کے اندر جو الفاظ تھے اس میں جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اور وہ یہ تھا کہ اسلم اسلم ایمان لے آؤ سلامت رہو گے اگر یہ باقی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایمان لے آتا اور اس جملے پر یہ غور کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی صورت کے اندر اس کو سلامتی کی کا کی کرائی تھی تو تم ایمان لے آؤ سلامت رہو گے اس میں دنیا کی سلامتی برا تھی اگر یہ ایمان لے آتا اس کو اس کو نہ مانا جاتا لیکن اس کی قسمت نہیں ایمان لانے کی اسی طرح دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس کے بعد بعد صاحبہ کہتے ہیں بعد میں ہم نے یہ خط اس کے لوگوں کے پاس بھی دیکھا دوسرا خط جو ہے وہ آپ نے بھیجا تھا کس طرح کے پاس جس کا نام تھا خسرو پرویز اچھا یہ نام یہ دونوں حصے مسلمانوں کے اندر ہیں خسرو نام بھی رکھا جاتا ہے اور پرویز نام بھی رکھا جاتا ہے یہ دونوں نام مکمل جو ہے خسرو پرویز جو ہے یہ شاہ ایران جو تھا کسرا جو تھا اس کا نام تھا اس کو اپ نے خط بھیجا حضرت عبد اللہ ابن خزافہ رضی اللہ تعالی السہمی بن السحم کے تھے ان کو آپ نے یہ والا نامہ دیکھ کر دے کر بھیجا تو جب وہ گئے اور کسرا کے دربار میں پہنچے تو اس نے آپ کا خط جب ان کو پیش کیا گیا تو آگ بگولا ہو گیا مشتعل ہو گیا بہت زیادہ اور کہا کہ مجھے وہ شخص الا اعوذ باللہ اعوذ نقل کفر کفر نباحت کہنے لگا کہ کیا مجھے وہ شخص اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت غلام ہے ایک وہ بندہ ایک سہران شی مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر ایمان لیا اس وقت جو ہے وہ آ, یمن جو تھا یہ باج گزار تھا ایران کا یعنی ایران کی حکومت تھی یمن کے اوپر بھی تو اس نے گ, گورنر یمن جو تھا, بازان نام تھا اس کا, اس کو خط کہ اپنے بندے بھیجو اور جا کر جس شخص نے مجھے خط بھیجا اور ایمان لانے کی دعوت دی ہے اس کو گرفتار کر کے میرے پاس پیش کر اور پھر اس کے بعد اس نے آپ کے نو مبارک تو پڑتے ہی اس نے اس کو چاک کر دیا تھا پھاڑ کے ٹکڑے کر کے پھینک دی نبی کریم سے واپس اور آپ نے آ کے حضول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس نے تو نامہ مبارک چاک کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مزد اللہ اللہ تعالیٰ اس کی ریاست کے بھی ایسے ٹکڑے کرے گا ایسی اس طرح اس نے خط کے کی بازار کے پاس اس کا پیغام پہنچا تو بازار نے دو آدمی بھیجے کہ جاؤ مدینہ جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لے کر آناز یہ دو بندے آئے ان کی بڑی بڑی مونچے تھی اور داڑھی رکھی ہوئی تھی وہ بھی کافی بڑی بڑی اور داڑھی صاف کی ہوئی تھی آگے مسلمان نہیں تھے پھر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تھا اپنے چہرے مبارک پر ان کی شکل دیکھ کر ناگواری کے سرف پہ کیسی شکل بنائی ہوئی ہے کہ جو چیز رکھنے کی ہے داڑھی وہ صاف کی بھی ہے اور جو چیز نہیں رکھنے کی ہے منچ وہ لمبی لمبی رکھی ہوئی تو آپ نے کہہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا ان کی شکل کو دیکھ اور آپ نے کہا کہ تمہیں کس نے ایسی شکل بنانے کا کہا ہے تمہیں کس نے کہا کہ تم اس طرح کی شکل بناؤ تو انہوں نے اپنی آنکھ خواہش بتائی تو صحابہ صحابہ چاروں طرف موجود ہیں چونکہ قاصد کو مارا نہیں جاتا پیٹا نہیں جاتا ورنہ تو اگر صحابہ وہ جو کام دوسرے لوگ کرتے تھے تو ان کی دکہ بوٹی بھی نہ ملتی دونوں کی آپ نے ان سے کہا کہ جو ان کو آرام کروا دونوں جو گرفتار کرے دو بندے آئے مدینہ میں ہزاروں جان کے درمیان یہ دو فراد آئے تو آپ کا ان کو آرام کراؤ شام ہے اور اس کے بعد اسی رات کس کے بیٹے شیروہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا جس رات یہ لوگ مدینہ میں تھے یہ دونوں بندے اور وہ جو آپ نے فرم اس کے بعد وہ بڑے حالات وہ پھر لمبا ایک سلسلہ ہے کہ کس کی یعنی فارس کے اوپر اس کے بعد ہوا کیا صرف چھ مہینے کے عرصے کے اندر چھ یا آٹھ بادشاہ تخت نشین ہوئے اس کے بعد چھ مہینے کے عرصے کے ایک بات ایک چند دنوں کے لیے بادشاہ آتا تھا چند دنوں کے لیے بادشاہ آتا تھا تو رات کی واقعہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ کس طرح کا یہ انجار ہو صبح جب وہ لوگ آئے صبح جب آپ نے ان کو کہا کہ لے کر تو آپ نے ان سے کہا کہ تم جس کا پیغام لائے تھے تمہارا, تمہارے آخا نے بازار نے یم کے گورنر نے اپنے جس بادشاہ کا پیغام دے کے تمہیں بھیجا تھا میرے پاس رات اس کو مار دیا گیا وہ قتل ہو گیا اپنے بیٹے کے ہاتھ ہو. اور اب تو, تو بڑے حیران ہوئے پہنچ گئے نسبت انجام کے بارے میں جاتے ہی بتایا کہ ہمیں یہ بتایا مارا گیا تو اس نے کہا چلو یہ ابو کی حقانیت کا صحیح ٹیسٹ ہو گیا بازار نے ابھی آج کل کے اندر ہمیں خبر میں آنے والی ہوگی ایران سے پتہ چل جائے گا اگر بادشاہ مارا گیا تو خبر آئے گی نئے بادشاہ کی طاق تو پروانہ آئے گا اور ہمیں پتہ چل جائے ان کو کیسے پتا چل گیا ہم سے پہلے اگر اگر یہ خبر صحیح نکلی تو پھر ان کے نبی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں تو اللہ کرنا ایسا ہوا کہ یہ خبر بازار یہ لوگ دو بندے وہاں یمن پہنچے اور اس کے بعد ہی ایک دو دن بعد ایران سے خبر آ گئی کہ مارا گیا اور اس مارا گیا جو یہ دونوں مہین نورہ نم کے اس پر باظان اپنے تمام لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کے اسے کہا کہ جی یہ خبر جن کو پہلے سے پچی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی یہ اللہ کے نبی کوئی اور صورت نہیں تھی کہ ان کی خبر رات جس رات یہ واقعہ اسی رات کیسے پتہ چل گیا ظاہر بات ہے وہ ٹیلی فونوں کا زمانہ نہیں کسی اور چیز کا زمانہ تو اللہ جل شانہ کی سے اطلاع تھی اس یہ خط گیا تھا کسرا کے نام جو فارس کا اچھا تھا دیگر بادشاہوں کے نام جو خطوط ہیں کروں گا باخر دعا Thank <laughs> you.